إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا من ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذينا ومن يذيله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً أهده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد محمد أم صلى الله عليه وسلم وشعر الأمور مهدساتها وكل مهدسة منها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعر بالله السبيع الذي <صراحة> بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين <صبروا> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُبُونَ وعن أم نبي أب أبسك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله مَمَّعَكَ هَذَا الْأَمْرِ قَعَ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمْ عُرٌ وَحَبُدٌ قلت يا رسول الله ما الإسناء قَرَقِّيبُ الْكَلَامِ وَإِتْعَابُ الْطَعَامِ فقلت يا رسول الله ما الإيماء قال الصبر والصماها قلت يا رسول الله أي uhl islam قال من صرب المسلمون من لسانه و قلت يا رسول الله أي uhl imani قال الوشخلت وحسن خلق قلت يا رسول الله أي uhls saràك abdul قال طول القنود قلت يا رسول الله ایل جے ایل هجر بحفظل قانا انتهج رواب کم یا رب قلت يا رسول اللہ ایل جہاد افضل قانا من اکرکا مادو من غریقا مادو قلت يا رسول اللہ افضل قانت في جو في اللیل او کما قانا راہی السلام بسلام محترف سامئین مدربان دیل نوجوان ساتھی ہو ہم نے آپ حضرات کے سامنے علی عمران کی آخری آیت تلاوت کی ہے اور پھر مرشد احمد بن ان اور دیگر قطب حادیث کے ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اور آج انشاءاللہ اللہ خطبے میں اسی آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی تو نصیب فرمائے یہ کہ بھائی جو ضرورت آج کل عمل کی ہے سننے کی بڑی سننے سنانے کا بڑا رواج ہے لیکن جو کوتا ہے وہ عمل کی یاد رکھو میرے بھائیو کی احمد کے دن جہاں ہم سے بہت سارے سوالات ہو گئے ان میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ماں عملت فی ما ماں جو تم نے سنا اور جو سیکھا آخر اس پر تم نے عمل کتنا کیا تھا عمل کے بھی متعلق سوال ہوگا اسی لیے اگر کل عالمین قرآن پاکراتے ہیں سَآلَهُمْ بَلَا قَدْ <نَذِيرًا> قیامت کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی جہنمیوں کا کوئی گروہ یا کوئی انسان جہنم میں فرشتے اس کو پکڑ کے جب لائیں گے اور جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم میں داخل ہونے کے پہلے پہلے جہنم کا داروغ پکڑ لے رہا ہوں تو بے حقوق کیوں جہان میں جا رہا ہے احمد کیا کیا, کیا تم نے دنیا کے اندر کیوں جہان میں جا رہا ہے کیا کوئی بطالم یا کم ندی کیا تجھے کوئی بتانے والا سمجھانے والا سکھانے والا وہاں تو نصیحت کرنے والا نہیں آیا تھا کیوں جا رہا ہے تو کہے گا بالا آیا تھا رب نے کوئی کو ہی نہیں کی نبی نے کوئی کو ہی نہیں کی ہمارے لیے ہدایت کے ساری باتیں پہنچا دی تھی علماء کے ذریعے خطبات کے ذریعے کتاب اللہ کے ذریعے رسول سب پہنچ گئی تھے۔ لیکن غلطی ہماری اپنی لو کنہ نسم ہو اگر اس کی باتیں سن کر کے قبول کر لیے ہوتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے تو دوستو بہت ضرورت ہے سننے کے بعد سیکھنے کے بعد اپنے لکنے کے مطابق عمل کرنا ایک بڑے چیلنج القدر صاحب بھی ہیں جن کا نام ہے ابو الرطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی علماء صحابہ میں سے ہیں. یہ سے بیتے یا خود کے لیے ہوتے قطار رکھتے. لوگ ان سے پوچھے حضرت اللہ رسول کے صحابی ہیں اور اللہ رب العالمین اتنا بڑا عالم آپ کو بنایا نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں سارے صحابہ آپ کی عزت کرتے ہیں ساری زندگی آپ کی گزر گئی ہے کتاب و سنت کی نشر صاحب و تعلق کے اندر آپ کیوں روتے ہیں آپ کو کیا فکر ہے کہنے لگے کہ مجھے صرف رونا اس بات پر آتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حشرے کے سخت میں جب اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہو حساب کتاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے ابو دردا سب تو تم نے ٹھیک کیا لیکن ذرا بتا فنا بات تجھے معلوم تھی سیکھا تھا اس پر تو نے عمل کیوں نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے تو فکر سی فرمائے گا۔ میرے بھائی نے حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی صاحب بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابواری رضی اللہ تعالانو کے اخیافی بھائی اخیافی بھائی شریعت میں کہتے ہیں تین قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں شریعت میں عینی، اللہ اور اخیافی یہ تو سب سے اعلیٰ رشتہ ہے عینی بھائی بہن کیا مطلب ہوتا ہے ماں باپ اگر دونوں دیکھ ہیں سب کے ان کو کہا جاتا ہے باپ بھی ایک ہو اور ماں بھی ایک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے اینی بھائی اور اگر باپ ایک ہو باپ ایک لیکن ماں جا تو اس کو اللاتی بھائی کہا جاتا ہے جس ہم لوگ سوتےلا بھائی کہتے ہیں اور اگر کہیں ایسا ہو کہ باپ الگ الگ ہو ماں ایک ہو تو اس کو کہا جاتا ہے افیافی بھائی تو حضرت ابودر کے فاجر رضی اللہ تعالانوں کے اخیافی بھائی یعنی مازاد بھائی کے بن رضی اللہ تعالا یہ بکریاں چراتے تھے جنگلوں میں پہاڑوں کے بکریاں چراتے رہتے تھے اور انہیں بکریوں کا دودھ پیتے پھر بکریاں بیچتے اسی پر پورے گھر کا گزارا تھا لیکن جہاں بکریاں چراتے تھے ادھر سے راستہ گزرا ہوا تھا مکے سے کسی طرف جا رہا تھا جب کوئی انسان مکے سے گزرتا ہوا ان کو ملتا تو اس سے پوچھتے بھائی مکے کا کیا حال ہے بہت اچھا حال ہے ماشاءاللہ اللہ مکے کا کیا پوچھنا فیر و برکت کا شہر ہے ایک عرصے کے بعد ایک شخص گزر رہا تھا اس سے پوچھا بھائی مکے کے کیا حال ہے زندگی میں اس نے پہلے بتایا مکے کا حال تو بہت پورا ہو چکا ہے اللہ کہتے ہی میں نے کہا مکے کا حال کیا پورا ہو گیا ہے مکے خال بہت پورا ہو گیا ہے ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ہے باپ رام عبد ہے وہ ایک نیا دین پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دنیا کے سارے لوگ غلط ہیں صرف ہم سچے ہیں سارا دین جو ہے باقی ہے صرف وہی دین سچا ہے جو ہم لے کر کے آئے ہیں میں نے کہا کہ اچھا وہ اپنے آپ کو کہتا کیا ہے کہا اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہنگامہ نہیں دکھا تھا اب کہ اللہ تعالیٰ میری اس نبی سے ملاقات کرا دے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے اور توحید کی باتیں دیتا ہے سچا دین لے کر کے آیا ہے اللہ ہماری اس سے ملاقات کرا دے تو کرتے تھے ایک ہی جن کو موقع ملا اور مکے مکرمہ آئے اور آنے کے بعد کہتے جب میں مکہ پہنچا تو صرف دو مسلمان مکے میں تھے بس ابھی کوئی تیسرا انسان کلمہ نہیں پڑھا یا کہتے زیادہ سے زیادہ اگر ابھی کو ملا لیا جائے تو صرف ابھی جو ہے تین مسلمان کے چوتھا وہ مسلمان ہم سے پہلے دو تین آدمی سے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ہم اللہ کے رسول کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تو اللہ کے رسول سے انہوں نے کئی سوالات کیے تھے سوالات بڑے پیارے بڑے اہم ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ اللہ کے سامنے انہی سوالات کا تذکرہ کریں اور ان کو یاد رکھیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور پتہ چلے کس نام ہے کیا نبی ابھی سلاف صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممالح آپ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے تو بڑا کام کا سوال کیا یہاں رسولا مب مارکا ہاں تو ابھی آپ آب کے دین کو کتنے لوگوں نے قبول کیا کون کون آپ کے دین کو قبول کیا آپ نے ساتھ میں خر و ابت نہیں میرے دین کو جو قبول کیے ہیں وہ تو قسم کے لوگ ہیں دو ہیں ایک تو خر ہے اور دوسرا اب ہے یعنی ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے فرمایا کے اندر آیا آپ آن نے نام نہیں لیا فرمایا بس بھائی میرا دین جو ہے ہم کو جو اللہ نے دین لے کر کے بھیجا ہے وہ کسی خاص قوم کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے وہ دین سب کے لیے ہے امیروں کے لیے غریبوں کے لیے تاروں کے لیے ہے گوروں کے لیے ہے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے غلاموں کے لیے بھی ہے اور آزاد لوگوں کے لیے بھی ہے اسی لیے آپ نے فرمایا ہمارے اوپر جو ایمان ابھی لائے ہیں دو آدمی ہیں ایک تو آزاد یعنی ابو بک نہیں ہے اور دوسرا غلام یعنی بلال حرشیر رضی اللہ تعالی انہوں ہیں یہ اسلام کی بڑی خوبی آپ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ یہی آج ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیح فرمائے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ہر دن خاص طبقے کے لیے ہوتا ہے اور ہمارا دین اسلام جو ہے کسی طبقے کے لیے نہیں نہ امیروں کے لیے نہ غریبوں کے لیے بلکہ کائنات میں ہر انسان اور جنات کے لیے ہے اسی لیے اللہ رکھ ذرا آپ اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا آج ساری دنیا ساتھ و برادری میں طلقات کے اندر اونچ اور نیچ کے معاملے میں لڑ رہی ہے اور رہی ہے اور اسلام میں کیا مکان دیا نہ کالے دورے کا فرق ہے نہ عربی ازمی کا فرق ہے نہ امیر و اور غریب نہ ساز اور بیرادی کا ان نہ اکرانت ہوں اناحی اللہ تعالیٰ جہاں اعتبار اصل میں اس کا ہوتا ہے دین اور تقرر کا ہوتا ہے حضرت کے پیشے کے اعتبار سے گناہ ہر قبیلے قوم کے اعتبار سے حبشی شبر و سورت سے اعتبار سے دنیا کے سب سے بڑے کالے انسان اس وقت رقمکے میں لیکن ایمان جب لائے تو صحیح بخاری کروائے ذرا بلاتے ہیں بران دنی اللہ کوئی ایک خاص عمل تم کرتے ہو ذرا بتاؤ ہاں رسول اللہ کوئی خاص عمل نہیں آپ نے ایمان کی دعوت دیا ایمان لایا آپ جو کہتے ہیں وہی عمل کرتے ہیں ساری چیزیں وہی ہیں آپ نے نماز کے فرضی اختلاف کیا نماز پڑھنے لگا آج پھر نہیں کوئی خاص عمل تمہارا ہے وہ بتاؤ کیوں اللہ کے رسول کون سا خاص عمل ہے جو آپ کہتے وہی میں کرتا ہوں آج پھر میں نہیں کوئی خاص عمل تمہارا ہے کیوں را رسول اللہ اللہ سلف میں جنت دکھلائی گئی تو میں جنت میں دیکھا کہ تم لکڑی کا کھڑا ہوں وہ چپل پہنے ہوئے آگے آگے ہم سے جا رہے تھے میں نے تمہارے چلنے کی آہت محسوس کی اللہ اکبر اور اعتبار سے گناہ ہم قوم اور ملت کے اعتبار سے ہرسی شدر و سورت کے اعتبار سے کھانا نہ وہاں برادری کا معاملہ ہے نہ قوم کا معاملہ ہے نہ شدر و سورت کا معاملہ ہے نہ ماملہ ہے دلال کہنے یا رسول اللہ آپ نے اگر مجھے ایسے دیکھا تو ابھی مجھے آپ پڑا کہ ایک عمل ہے بڑا چھوٹا سا معمولی سا میں اس کو برابر کرتا ہوں آنفر کیا ہیں کہ یا رسول اللہ میں ہمیشہ کا رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب بھی بتا کرتا ہوں تو رکاط وضو کے بعد نفل فل پڑھ لیتا ہوں اللہ رسول نے فرمایا یہی تمہارا عمل ہے جس کو ہمیں جنت میں کہتے ہیں وہ تمہیں اللہ نے دکھایا ہے میرے بھائی اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پرم و برادری اونچ نیچ کے تصور ختم کر کے ہر ترما گوٹ ہر طرح کو اپنا بھائی بہن سمجھنے کی توفیق نصیب سی فرمائے دوسرا سوال تھا میرے گھر میں بڑا اہم یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا دین جو ہے ہر ایک کے لیے ایک گناہم کے لیے امیر کے لیے آزاد کے لیے لیکن یہ بتائیں ملک اسلام اللہ اکبر کتنا پیارا سوال دوسرا مل اسلام اچھا اسلام کیا چیز ہے کیا مطلب یعنی اسلام کی سب سے بڑی علامت کیا ہے ہمیں پتا کیسے چلے کہ واقعی اس کے اسلام آنا ہے میرے بھائی جانتے ہیں ہر کلمہ کو تو بہت کلم تو بہت ہوتے ہیں لیکن کلمہ کو ہونے کے باوجود آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام اندر نہیں ہوتا نام تو ہوتا ہے آخر وہ مسلمان ہیں جو ابھی انتظار کرتے ہوتے نماز پڑھنے کی لیے رمضان کا رمضان آئے گا تو ایک ٹوپی کرتا چپل خریدے پھر اگلی سب میں آئے دس دن کے لیے پھر اس کے بعد آخری رمضان تک پکی مسلمان تو نہیں کرما پڑھتا ہے جیسے شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ اللہ کہتے ہیں میں تانگے کا جا رہا تھا ہمارے کے اندر اور ایک تانگے کا تان جو مالک تھا اور لائے اتنی بڑی پگڑی باندھے ہوئے اور نمکی دہانی رکھے ہوئے نماز نہیں پکتا میں نے کہا رہتے ہیں نماز کہاں نماز تو نہیں جانتا میں کیا چیز ہے اچھا میں با... نہیں کلمہ کیا چیز ہے سامنے کوئی آئے تو جے سیا رام اللہ اکبر مسلمان اور جے سیا رام کہنا ہے مولانا امرت سریف کہتے میں اس مسلمان, مسلمان ہے ہاں پکا مسلمان ہوں جیسا مسلمان ہے ارے بڑے کا گوشت کھاتا ہوں گڑے گوشت کھانا مسلمان ہو جاتا ہے سوچو ذرا سا یعنی اسلام کرامت رامت نماز نہیں ہے زکات نہیں ہے روزہ نہیں ہے اسلام کرامت کیا ہے بڑے کا گوشت ہے اس لیے ہم مسلمان ہیں نے اس کو میں اسلامت بندے گوشت نہیں بھی کھائے گا تو مسلمان رہے گا مین چیز ہے ہر کام کی پابندی کرنا تو دوستوں ذرا سنو وہ اللہ کس قدر اللہ کے رسول نے ساتھ نمایا سوال کیا کرتے ہیں دوسرا سوال یا رسول اللہ مل اسلام آپ بتائیں کہ مسلمان ہونے کی علامت کیا ہے یہ آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پتا کیسے چلے کہ اس کے اندر اسلام آ چکا ہے مسلمان ہو چکا ہے امر ابین افسا اگر کلمہ پڑھنے کے بعد دوستو غور سے سنو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگو کتنی عظیم کریم چیز اے امر ابین افسا کلمہ پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہونے کے اعلان کر دینے کے بعد دو چیزیں اگر اس کے اندر نظر آ رہی ہیں تو سمجھو کہ واقعی اسلام اس کے اندر آ چکا ہے اللہ حاصل کیا ہے عالف میں تیگ الکلام و احتام تیگ الکلام و اتعام اتحام عالف میں امردین افسان اگر کلمہ پڑنے کے بعد اسلام کا اعلان کرنے کے بعد مسلم اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اس نے اپنی زبان کی اصلاح کر لیا تب سمجھو کہ اسلام آ چکا ہے دل میں زبان کا یہ معاملہ اسلام تیم بالکل کلام امر بھی نفسان اگر آدمی کرما پڑھنے کے بعد زبان درست ہے اس کی اچھے گفتگو کرتا ہے گالی سے بچتا ہے دیوس سے بچتا ہے خوری سے بچتا ہے و فضول چیزوں سے بچتا ہے تار و تشمی کے بجائے لان دان کے بجائے اگر اچھی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ پہلی علامت ہے کہ واقعی اسلام اس کے اندر آ چکا ہے میرے بھائیوں طرح سوچو ہمارا اسلام کس اس درجے کا ہے شاید کے صبح کے شام تک سبحان اللہ کو ایک مرتبہ نکلا ہوگا قرآن کی تلاوت ایک آیت نہیں زبان برائی ہوگی لیکن اٹھنے کے بعد سے زبان پتا نہیں کتنی سبود چیزوں میں استعمال آئے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کے استعمال کرنے کے تو فکر سے فرمائے ترمیدی کی حدیث ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کس طرح فرما دو اللہ نجات آ جائے یہ ہے اسلام میرے بھائی ہو ترمیدی کی حدیث سے جنگ و حق کے موقع پر تعجب کریں گے جنگ عدد کے موقع پر جب ستر کے قریب مسلمان شہید کیے گئے اس میں ایک نوجوان نوجوان شہید کیا گیا اور نوجوان بھی پیسہ میرے بھائی ہو اللہ اور باپ کا انتقال ہو چکا ہے ماں بیوہ ہوں بیوہ ہے ایک جوان بیٹا اسی پر سہارا ان میں لگائے ہیں. اللہ نے شوہر اٹھایا میں بیوہ ہو گئی ہوں لیکن بیٹا ہمارا بڑا لائق ہے جوان ہے. یہ بیٹا شادی کروں گی اس سے بچے پیدا ہوں گے ہمارا گھر آباد نہ کوئی کاروبار نہ کوئی بزنس نہ کوئی تجارت نہ کوئی کمانے والا ایک نوجوان بیٹا کا بھی جوان ہو رہا ہے اسی پر بے وا بھی ساری بھروسہ کر کے آس لگائے بیٹھی ہوئی ہے میدان میں جن میں گیا کاتروں نے شہید کر دیا اس کو چاکر لیا آنکھیں نکال دی جب شوتا کی لاش اکٹھا کی گئی تو ندی عہد سرکشا نے اس نوجوان کو دیکھا سمجھ لی کہ اس کا کاف انتقال کر چکا ہے ماں کے پاس ہی ایک بچہ ہے اور اسی پر سارا دار و ودار ہے زندگی کا انجاگر رسول نے صحابہ کرام سے کہا اس کو اس پر چادر ڈال دو خبر ڈال یہ ہمارا دیکھ سکے آپ سمجھتے تھے کہ ابھی باپ کی شربت کے وفات اور موت کا زخم تازہ ہے اور اسی ایک بیٹے بولنا تو اللہ نے سہارا بنایا ہے اگر اس کو شہید ہوگی اس کو جس طرح سے کافلوں نے کاٹا ہے وہ دیکھیں تو شاید ماں برداشت نہ کر سکے اللہ رسول نے کو فرمایا خبردار ماں کو نہیں آنے دینا نہیں نیرانی کرو سہارے چاول ڈال دیے اور اس نوجوان شہید کی لاش پر ایسے بیٹھ بیٹھتے کہ کوئی اس کی ماں نہ آ سکے نہ بچاری جب جنگ ختم ہوئی ہر رشتے دار اپنے رشتے دار سے مل ہے یہ سارے ماں لوگوں سے پوچھتی آئی نائی بھی نہیں لوگوں میرا بیٹا نظر نہیں جا رہا ہے بیٹا کہاں نظر آئے گا بیٹا تو شہید ہو چکا کہاں نظر آئے گا نبی علیہ سرات وسلام پابند مانا پہنچ سکے کسی سے پتا چل گیا تمہارے بیٹے بیٹا شہید ہوگا اور وہ دیکھو اس کی لاش رکھی نہ بیچی ہوئی ہے Allah, Allah, جس شہادی نے بتایا اس کو معلوم نہیں تھا کہ کر منع کیا کہ ماں نہ دیکھ سکے اس کی سمجھ اس کو پتا چلا وہ بھی اپنے بیٹے کی محبت میں بڑی تیزی کے ساتھ بھی چلی آئے بھلی نگرانی کرنے والے سوٹ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس کی ماں آ جائے گی آئی اور سیدھے بیٹھ گئی بچے کے پاس نبی رہی سراپ شام کو پتا چلا ماں سوچی اس کی لاش پا رہے تھے وہ تو وہاں سے کھڑی ہو گئی سیدھے آپ بھی وہاں آئے حضرت نصم والی کہتے ہیں کہ جب اس بچے کی ماں آئی اور اس نے سب سے پہلے چادر کھینچ لیا چادر کھینچی انصالی کہتے ہیں کہ اللہ کے کسب ہم نے دیکھا اللہ تک نہیں ہم لوگوں نے دیکھا اس نوجوان کے پیٹ پر مارے بھوک سے پتھر بندے ہوئے تھے ایک پتھر ارب کے لوگ ان کا دستور تھا جب بھوک زیادہ رکھتی تھی تو آدمی کمر ٹیڑی ہو جاتی اس لیے تو کمر ٹیڑی نہ ہو جائے تو اسے پتھر رکھ کے باندھ دیتی انسانی کہتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مارے بھوک سے اس نوجوان شہید کے پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ساری بڑی ہمت روتی اور کہتی بیٹے اللہ نے تیرے باپ کو اٹھایا ہم نے تیرے اوپر بھروسہ کیا صرف تیرے اوپر سا، تو ہی سا آ رہا تھا لاڈنے سے آگوں ٹھنڈک تھی جب تیرے باپ کے موت یاد آتی تو میں تیری شکل دیت شکل دیکھتی چلو ایک بیٹا چھوڑ دے باپ اتاہے مکان ہوگا بار بار روتی ہے اللہ میرے ساساں پہنچ گئی اور اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سے اپنے دوپٹے سے جو دھول مٹی لگی تھی اس پہ پوچھتی تھی اور وہ کہتی کہا تھی ہم اللہ کا الجنگ تیار ہونے گیا ہنی اللہ کا الجنگ یا ہونے میرے دادلے بیٹے دکھ تو ہے, لیکن تو اللہ کے رام میں شہید ہوا جنت تجھے مبارنا ہو بار بار رسم والی کہتے ہیں بار بار ادھر ہی تمنا کہتے ہنی اللہ کا بول رہے جن تو ہنی اللہ کا جنت تو یاد ہو پیارے یا بیٹے میں صبر کروں گی تو صبر کروں گی پیارے بیٹے جنت تجھے مبار آپ کو حضرت ارسم والی کہتے ہیں بار بار کہیں تو رسول پہنچ گئے وہاں پر یا یا امی جان اللہ گھر بیٹے کو شہید ہو صبر کرو لیکن جنت کا فیصلہ نہ سناؤ اللہ وحبا. آج ہمارا مقصد کیا ہوگا ہمارا اکثر کیا ہوگا صبح سے شام تک فلموں کے سامنے ڈراموں کے سامنے اور موبائل پر پتا نہیں کیا کیا ہم کر ڈالتے ہمارا آپ کا اصل کیا ہوگا وہاں نوجوان ہے صحابی ہے جن کے بدن میں شہید ہوا ہے اور ماں اس کو جنت پہنچا کے پہنچا رہی ہے اللہ سے فرقات امی جان خبردار اس کو جنت تک فیصلہ نہ سنا ہو کیوں تم نے اس کے روبے روکے نماز روکی اس کی شہادت تو نے دیکھا ہے ان کے لا دکری تجھے یہ پتا نہیں کہ زبان کیسے استعمال کرتا تھا یہ زبان انری تھی اساحلی چیزیں دیکھی ہیں کے زبان سے دور چینے کو استعمال کرتا رہا ہوگا ہی نکیب نہ انسان کے زبان سے جمنا بھی لکنا تو فرشتوں نے نوٹ کر لیا ہے وہ تو قیامت کے دن جب زبان درست ہوگی تب یہ سارے آمال کاغذ ہوں گے تو اللہ کیا کریں فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی علامت کیا اس کے اندر اسلام آیا ہے تیگ القلام زبان درست ہو زبان اچھی ہو زبان پہ لگام نہ ہو زبان کا استعمال اچھا اچھی طرح سے کی جائے اور دوسرا اللہ آگے بنوایا وہ اتعام اتان کھانا کھلانا کھانا مسکین کو یتیم کو محتاج کو مسافر کو, مسافر کو یہ اخلاق کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں اپنے محلے میں صرف اپنی فدم نہیں کرتا بلکہ ہر انسان کی پریشانی کا وہ خیال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کرو ہمارے اندر یہی اسلام آ جائے جو سبان کی اشلاح کر دے اور جو ہمارے دل کے اندر کے ساتھ احسان کرنے کا جذبہ پیدا کر دے احسان کرا ہوا اللہ فرماتے ہیں تم ہماری مخلوق کے ساتھ احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے احسان غیروں کے ساتھ اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کرنا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کیا رسول نے ساتھ ایک عورت نے اس سبق کی ایک عورت نے ایک عورت نے بلی کو پکڑ لیا اپنا تین وقت کھانا کھاتی تھی پانی پیتی تھی لیکن بھونکھی بلی کا خیال اس نے نہ کیا بلی کو بانٹ دیا خود کھاتی تھی بچوں کو کھلاتی تھی سر ہر کر کھانے کے نظام کرتی تھی لیکن بلی کو اس نے پکڑ رکھا تھا بلی کے کھانے پینے کی فکر نہ کیا کو پوچھی مر گئی اس کی زندگی بھر کے واقعات کو نام برباد کر کے اس سے مراد ان سے ہی رکن. اللہ نے جہنم میں اس کو ڈال دیا ایک بلی کے ساتھ احسان نہ کیا ضرورت کے وقت بھوکی ہے پیاسی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے عورت ایک بلی کے ساتھ احسان نہ کیا تو اس کا یہ اثر ہوا ہم اپنی بھائیوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ آدم کی اولاد کے ساتھ احسان نہیں کریں گے تو ہمارے روز نواز کہاں کام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے اپنی اپنی فکر کرتے ہیں ایسے غریبوں کے ساتھ احسان کرنے کے تو فکر سے فرمائے فرمائی اکرکہ من کلو تو ہو ہی گئی کہنا کچھ کہنا ہے الحمد للہ وقفا وسلم تیسرا سوال بڑا اہم تھا پوچھا اللہ مل ایمان مل ایمان اچھا بتائیے یا رسول تیسرا سوال کہ آپ کہتے ہیں موبن اور بنے نا تو یار رسول اللہ آدمی کے ہمیں پر دیکھنے سے کیسا پتا چلے کہ ایمان لانے کے بعد واقعی اس کے دل میں ایمان آ چکا ہے کیوں یارس اللہ دل میں کسی نے ایمان رکھا بھائی منافع بھی زبان سے کرما پڑھتا تھا نا منافق زبان سے کرما پڑھتا تھا نا وہ ایمان کلمہ پڑھتا ہے زبان سے دل میں کسی کا دل ان کسی کو نہیں کس دل سے ایمان ہے سر کار سوچے پوچھتے یا رسول اللہ ہمیں پتا کیسے چلے مل ایمان کہ واقعی ایمان لانے کے بعد یہ سچا مومی ہے دل میں ایمان آ چکا ہے اللہ رسول نے فرمایا دل میں ایمان آ چکا ہے اس کی دو علامتیں اگر ایمان لانے کے بعد دو چیزیں اس کے اندر نظر آ رہی ہیں تو سمجھ جاؤ کہ حقیقی مومن ہے ایمان اس کے دل میں آ چکا ہے وہ کیا ہے یا رسول یارسول آج فرمایا اسبر اللہ اکبر اللہ سما صبر کرنا ہم اس ہر آدمی دیکھ لی کتنا صبر کرنے والا ہے ماشاء اللہ یہاں بیٹھے ہی نہیں برا ماشاء اللہ کربڑ بدلنے میں دھکا لگ گیا ٹھیک سے بیٹھتا نہیں مسجد کے اندر بھی صبر ہم سے نہیں ہو رہا ہے باہر نکلے ہو سکتا ہے کسی کے چوتا پہننے میں بڑا ٹکر ہو گئی اللہ ہو وہ چوتا گلتی سے چکر ہے دھوسا اس کے تھکوں اور پیس پر مار دیا اس نے کہاں گیا ہمارا صبر میرے کہاں گیا صبر گھر میں لڑائی بھی یا بیوی کے راسبری کی بنا پر شوہر نہیں سوچنا چاہتا کہ اپنے بیوی کی کسی غلطی پر صبر کرے بیوی تو چاہے کہاں شوہر کی غلطی پر صبر کرے وہاں سر شادی ہو جانے پر بہو گھر میں آ جائے آپ سرا کو ساخت اور بہو کا کبھی بھی مو جلدی رہے ہوگا کہ نہ صبری کا آنند ہے مسجد ما ہے مسجد ما ایک غلطی کر گیا یہ ہم سدما آپ کے سامنے دے رہے ہیں وہ کسی کو نشانہ نہیں ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے سے ہم, بھار تو ہم تو کو بھار بار دے دے کہ ہم کو نشانہ بنا دوں گا ہماری کھیر نہیں اب ہماری کھیر نہیں آئی کیا کبھی اس مورتی کو پمپل پر نہیں چڑھنے دے گا کہ یہ ہم کو نشان اللہ آج نشانہ نہیں سارا معاشرے میں سماج میں سوسائٹی میں گھر سے لے کر کے ایک مرکزی جگہ جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں نا سب بنا پر اسی لیے میرے بھائیوں کو ایمان کس کام پر اس میں صبر نہ پایا جائے جبکہ اللہ سر کیا فرماتی ہے ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر صبر کرنے کا جزبہ ہو جائے اسی لیے ساری کامیابی اللہ کے کس پر رکھتی ہے تما ہر نہ تم کفر ہوں ایمان باروں صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی ترکیل کرو مشکل یہ ہے آپ صبر کرنے لیکن آپ کا کوئی پڑوسی آیا صاحب فنا ہمارے ساتھ پڑی جاتی کٹی ارے تم نے اتنے دن صبر کیا اگر میں ہوتا تو کبھی اس کو ختم اللہ کرنا ہو نہیں اگر کوئی چاہی تمہارے پاس آئے تو اس کو بھی صبر کرنے کی تنقید کرو اللہ پر وقت قربان چس میں ملے رہو صبر کرو دوسروں کو صبر کی دعوت دو, سویت و سویت و سویت دو. ملے رہو آپس میں جڑے رہو اللہ نے تکوا اختیار کرو صبر رہو سابر کرو گے تب تو کامیابی کے لیے شرط ہے میرے بھائیو کو سبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا آ کے فرمایا سبر اگر صبر کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ واقعی اس کے اندر ایمان آ چکا ہے نمبر ون آ فرمایا ایمان کی دوسری علامت ہے کہ واقعی دل میں ایمان آ چکا ہے اللہ سما سماہ کیا ہے کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو افغ سے کام لیں معاف کر دیں ہر جھگڑے کا کام لب... آم... آ... ہر جھگڑے کا ن... آ... آ... ہر جھگڑے کا ما... آ... ہر... ہر جھگڑے کا نتیجہ دل... یہی ہونا چاہیے کہ لڑیں اور جھگڑے اور مار کریں بلکہ کوشش ہونی چاہیے بھائی اللہ کے ریزا کے لیے اللہ کے خوش के کے لیے سامنے والے سے کوئی جاتی آئے تو اس کو معاف کر دیا جائے کس کے لیے اللہ کے رضا کے لیے کیوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سورت نور کی آیت ہے حضرت عاشق ربی اللہ تارانہ پر جب بہتان لگائی گئی اللہ اکبر تو اللہ رب العالم نے جو قرآن کی آیت نابل کر کے کس سے وعدے کر دیا کہ حضرت عائشہ بری ہیں اور فنا فنا ظالموں نے یہ الزام لگایا حضرت ابو بکر صدیق جب سنا تو معلوم پڑا ان کا ایک طرحتار گریب رشتے دار تھا جس نے حضرت آشا یعنی ان کی بیٹی کو بدنام کرنے کے لیے خوب مارکیٹیں گئی تھی خوب ہوا دیا تھا پہلا اب پتا چلا کہ بچے کی تربیت کیسی ہوتی ہے اب پتہ چلا کہ آشا کس کردار اللہ رہا ہوں اکبر سدھی اکبر کو بڑا دکھ ہوا تکلیف ہوئی ہاں؟ اور ایک سامان سے اس کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے اپنے سیکرٹری کو بلایا سلام جی کو کہا یہ نارائد ہیں آج سے ایک پیسے کی مدد نہیں کرنا پورا راشن پانی جو سالوں سے اس کے یہاں جاتا تھا بند کر دو اللہ اللہ نقبور علی فرمایا ابو بکر اس نے تو غلطی کیا اس نے غلطی کی اور تم نے کام سے روک کر کے کیوں غلطی کر رہے ہو اللہ میرے بھائیوں ہی ری بھائی برا سوچی ادھر سدھی کتنے نہیں اس سے میرا کل دکھانا میری بیٹی پر الزام لگانا ہمارا کھانا جس پلیٹ میں کھائے میں سے میں صبح آج سے ایک پیسہ اس کو نہیں جان دے گی. اللہ فرماتے ہیں ابو بکرے تمہارا کام تو یہ نہیں تھا تم اپنے سواد کا کام کیوں بند کر رہے ہو اس نے تو غلطی کی اس نے گلتی کی اور تم ایک نیک کام سے کیوں رک رہے ہو پھر اللہ نے ساتھ فرمایا اللہ <سؤال> تو فلیاحولی تو اے پونا فر اللہ تم یہ کام ابو بکر تم نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کیا تمہارا کام کیا تھا ابو بکر معاف کر دیتے در قدر کر دیتے اور اے ابو بکر اگر پونہ فر اگر سامنے والے تو تم معاف کر دو تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں معاف کر دے گا کیا یہ تمہیں پسند نہیں ہے صدیق اکبر نے کہا اللہ کیوں نہیں یا رب ہم اس کو معاف کرتے ہیں اتنی بڑی خوش بھی کیا ہوگی میں اپنے اوپر والوں کو معاف کروں تو اللہ آپ مجھے معاف کر دیں اتنا بڑا بدلا اور کیا ہو سکتا ہے سکبر نے صرف بلایا کہا دیکھو جتنا اس کو اس کا دبل کر دو کیوں؟ ایک تو پرانا اور دوسرے یہ کہ اللہ کا میں معاف کرنے کو وعدہ کیا ہے اس شکرانے میں اس کا ڈبل کر دو تو میری بھائیوں ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا ہے ہر جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ لڑتے رہے ہر کسی کے ساتھ نے ضرور کا دیا گالی دے دیا اس کا اعلان یہی نہیں کہ آپ ڈبل اس کو گالی دینے لگے بدلا لینے لگے بدلا لینا چاہے تھے لیکن اللہ کیا پسند کرتے ہیں ایمان کا تکا تھا یہ کہ آپ اس کو معاف کر دیں اللہ تعالیٰ ہمیں نے معاف کرنے والا بنائے نمبر چار میرے بھائی ہو کے ساتھ حدیث پوری کر دیتے ہیں نمبر چار اچھا بتائیں افضل ہو گئی نا سب سے اچھی نماز کیا نو سوالات ہیں اختصار کے ساتھ ایسلا کے افضل سب سے اچھی نماز کون ہوتی ہے اللہ دعا کرو میرے بھائی امام ایسا ملا ہے سجا برابر ہو رہا ہے رات لمبی ہو جا رہی ہے وہ نہ دوسری مسجدوں کو جا کے نماز دیکھو اللہ معلوم کرتا ہے کہ سپر فاسٹ چل رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے وہ اڈا سو سے پوچھا اللہ یار رسول اللہ ایشو احصر! سب سے بہترین نماز پر ہوتے ہوتی ہے اور جس سے نماز میں خوب لمبی کرا کیا جائے اور دیر تک آدمی کھڑا رہے یہی نماز اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے ایسا نہیں کیا دستور بنا لو کو نو فرق کو نو غرباس ہمارے یہاں الم طرح سے آگے مغرب سے لے کر کے مغرب اور فجرے کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ان صورتوں سے آگے کوئی امام بڑھتا نہیں نہ بڑھتا نہ سرگے میرے بھائی دل کمود اور وہ رمضان آ جائے تو کیا پوچھنا آج مسلمان ڈھونڈتا ہے سب سے ہلکی اور تیز رفتار کرادی کہاں ہوتی وہاں جاؤ یہ مسجد خالی ہو جائے گی اور وہ پچھلے روز تک کافی چاند ہو جائے گی کیا یہ زبردست امام ہے یہ منٹوں کے اندر تلاکی کی نماز ماحول یہ نہیں سوچتا کتنا بڑا نقصان اللہ حاصل پوچھتے یا پوچھا گیا تو میں فرمایا سب سے اچھی نماز کیا ہے لمبا फروض, آگے اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اچھا آپ یہ بتائیں عیدلام یا افضل سب سے بہترین اسلام کیا ہے آخر فرمایا سب سے اچھا مسلمان کون ہے آنکھر سب سے اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب جس کے ہاتھ اور زبان کے سر سے لوگ محفوظ رہیں پھر پوچھا یا رسول اللہ اچھا اپنی ایمان مانوں میں سب سے اچھا ایمان مانا کس کو ہم سمجھیں اللہ صلی فرمانا خلق حسن جس مومن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ سب سے اچھا مومن ہوتا ہے اور پوچھنا یار رسول اللہ آپ بتائیں ہجرت افن سب سے بہترین ہجرت کیا ہے اللہ سل شاہ فرمایا سب سے بہترین ہجرت یہ ہے رما کر اس جگہ کو چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا یہ سب سے بڑی ہجرت نہیں ہے وہ تو زندگی کا کبھی ایک مرتبہ اللہ سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ جن باتوں کو تمہارا رب ناپسند کرتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو سب سے بڑی ہجرت دیکھو کہ رب نے رب کیا چیز ناپسند کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کر دو اور پسندیدہ چیز کو رکھ یہ سب سے بڑی ہجرت ہے پھر پوچھا یا رسول اللہ ایل جہاد ہے افضل آپ بتائیں سب سے بڑا جہاد کیا ہے سب سے اچھا افضل افسٹ ہے آج فرمایا من کو کے راجواب ختم ہو جس کی جان چلی جائے جس کی سواری مارک میدان جنگ میں ختم ہو جائے یہی سب سے بڑا مذاہب ہے آخری سوار جو ہم سب کے لیے है? باؤں کے لیے بہنوں کے لیے جوانوں کے لیے بوڑھوں کے لیے ہر ایک کے لیے آخری سوار بڑا ہے پیارا ہے یا رسول اللہ ارے افضل رب کو رادی کرنے کے لیے پودا استعفا کے لیے اپنے رب کے قریب پہنچنے کے لیے اور اپنے رب کے دربار میں اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے سب سے بہترین ٹائم پورے چوبیس گھنٹے میں کون ہوتا ہے افضل پورے چوبیس گھنٹے میں سب سے بہترین ٹائم کون ہے جو رب کے درجے سے ہم اپنے تعلقات کو جوڑیں اپنی فریاد اپنی پریشانیاں اپنی مشکلات اپنی حاجات اپنی دعائیں اپنی توبہ پر جب ہم اللہ تعالی کے سامنے پیش کر سکیں وہ چوبیس گھنٹے میں کون سا وقت ہے اللہ نے ساتھ رمایا سب سے مقدس خیر و برکت کا وقت کون ہے دعا کے لیے فریاد رکھنے کے لیے رب کے رضا کے لیے رب کے تقارف کے لیے آنے فرمایا رات کا آخری حصہ سب سے بڑا خیر و وت کرتا ہوتا ہے اور ترونی کے حدیث آج میں ایم دن افسان کوشش کرو کوشش کرو کہ رات کے آخری حصے میں تیرا رب تجھے روتا ہوا پائے تیرا رت تجے تحاد کی نماز پڑھتا ہوا تھا رت رو, رو رو کر کے کام استفاد کرتا ہوا تھا ہی. اور رب کے یہاں رت کے سامنے اپنی فریاد تھوڑا کرتا ہوا تھا کوشش عم کرنا کہ جو سب سے مقدس وقت اللہ نے رکھا ہے رات کا اپنے ساتھ کہیں سونے میں گار نہیں دینا ہمارا حصل کیا ہوگا دن بھر ڈیوٹی جانتی ہے دو تہار سے ملے نا اور بستر پہ جانے کے بعد گئے ذرا سوچو اب سب سے مدد صبح اٹھا دو آپ حصہ فضروں کی نماز کے لیے تو اتنا مشکل ہو جاتا ہے اور اللہ کوشش یہ کروں کہ اس مکس وقت میں اللہ تجھے ہاتھ کھا کر کے دعا کرتے ہوئے دیکھے سزا کرتے ہوئے دیکھے نماز تحدت پڑھتے ہوئے دیکھے رو رو کر کے دعا کرتا ہوا دیکھے تیرا رب اس کو سوتا ہوا نہ دیکھ دیکھے اور آج ہوگا پورا کلکتہ نہیں پوری دنیا سوئی رہتی ہے اس وقت کیوں رات تو ہمیں ہماری زندگی بڑی بزی ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ بزی کس میں ہو گئی ہے ماں اپنے کمرے میں باپ اپنے کمرے میں شوہر اپنی جگہ پر بیوی اپنی جگہ پر آج کسی کی ضرورت نہیں مجبوریت لیٹنے کے بعد صرف ہمارا موبائل ہمارا کتنا ٹائم لے جا رہا ہے میرے بھائی یہ نو سوالات تھے اور ان کے جوابات جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے صحابی کے نام ہے امر بن افسان حدیث اس کی روایت کیا ہے امام احمد بن حمد ابن احتبان اور جو سنا صاحب سر نے مختصر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے الہا ردمی جو کہتے ہیں جو سنتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں سب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پیروں تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ ہمیں محبوب اوقات جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی ریڈا میں استعمال کرنے کے توفیق نصیب فرمائے حقیقی ایمان حقیقی اسنان نصیب فرمائے ہمارے اخراط کر درست ہو جائیں اللہ ہم نے جو بیمار ہیں سفا کلی عطا فرما جو پریشان ہاتھ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو مقروض ہیں ان کے قدر کو ادا کرا دے جو صرف بداعت مبتلا ہیں اللہ انہوں تو انہیں توفیق اور اتباع سنت نصیب فرما دے ارحال آرمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو ان کے جان ان کے مان کی و کی حفاظت فرما اکثریت میں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمان اور جہاں اکثریت میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دی اللہ, رحمكم اللہ, ان اللہ کمتی گرواہ کا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حيالا الصلاة حيالا وثلاغ القامة الصلاة القامة الصلاة الله أكبر الله وأكبر لا إله إلا الله